الحمد لله لله يوقف والصلاه والسلام على سيد رسول وخاتم الانبياء اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس نمبر 85 35 ان سعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن الله أجل <تصفيق> ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہوتا ہے نیک بہت نصیب والا اور اس کے مقابلے میں آتا ہے شقی جس کو کہتے ہیں سعید کے مقابلے میں شکی جس کو کہتے ہیں بدبخین سہید ففیل جن اور شقو ففار پرانے مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ بخت ہیں ففل جنہ وہ کیا ہے جن الدین اور جو لوگ بد بخت ہیں وہ کیا ہوں گے جہنم میں ہوں گے تو سعید جنبہ جنبا یو جنب و تجنیب بچانا کسی کو ٹھیک ہے جنےبہ مجرت سے ہو تو خود بچنا اور تفعیل سے ہو مزید سے ہو تو اس کا معنی ہوتے ہیں کسی کو بچانا کسی کام سے الفتن فتنا تم کی جمع ہے فتنے کو کہتے ہیں ازمائش کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی فطرہ عام ہے کسی بھی قسم کا ٹھیک ہے ازمائش عمراہی عذاب اچھا جی ان السعید لمن جنب الفتن بے شک ایک بخت, بے شک نیک بخت لمن وہ شخص ہے جنب الفتن فتن کے جس کو فتنوں سے بچایا گیا ہو ہے جس کو بچایا گیا ہو الفتنا فتنو سے لمن وہ ہے جن بل فتنا جس کو فتنے سے بچایا گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ سعید نے ایک بخت کیونکہ یہ دو صفتیں جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کیا ہے سعادت ہے اور دوسری کیا ہے شقاوت تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ہے فتروں سے بچا لیتے ہیں اور جو بچ گیا تو وہ کیا ہے شاہید ہے اور جو فتنوں میں مبتلا ہو گیا وہ کیا ہے شقی بن جائے گا پد بن جائے گا چاہے وہ فتنہ تحریف قرآن کا ہو تحریف اسلام کا ہو تحریف دین کا ہو یا فتنہ قادیانیت کا ہو کہ ختم نبوت کا انکار ہو اس کے علاوہ ہر قسم کے فتنے اس سے کیا ہے مراد ہے کہ جو فتنے میں پڑ گیا وہ نہ ہو میں پڑ گیا نہ فرمانیوں میں پڑ گیا تو وہ کیا ہے شقی ہے بدبخت ہے البتہ جو ایک بخت ہے وہ کون ہے کہ جو فتنوں سے بحفوظ رہا ان سعید لمن جنبل فتن ایک بخت وہ آدمی ہے کہ جو فتنوں سے محفوظ رہا ترکیب ان اور فی مشبہ بالفعل ہے السعید اسم ان لام کو تاکیدیا بنا لیں ٹھیک ہے نا من اس میں موصول سننے والا فیل مجغول اس میں ضمیر نائب فائل ٹھیک ہے جی راجی ہوگی من کی طرف الفتنہ مفول بھی فیل مشغول اپنے نائب فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر سلا من کے لیے حصول سلا مل کر خبر بن جائیں گے حروف مشبہ بالفیل کے لیے حروف مشبہ بال اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریاں حروف مشبہ بل فیل ہے سیدہ اس میں انا ہے اور لمن والفتن خبر ہے حروف مشبہ مشبہل کے لیے اس طرح کی ترکیبیں آپ ساری کر کے آ چکے ہیں امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی گئی ہو حدیث نمبر 86 ان المستشار انمست حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المستمان المستشار استشار اس استشار استشار کا مطلب ہوتا ہے یہ باب استعمال ہے مشورہ طلب کرنا مشورہ طلب کرنا کسی سے مشورہ کرنا کسی سے رائے لینا تو استشار مستشار اس میں پھول کا سیغا ہے جس سے مشورہ لیا گیا ہو وہ تمانا یا تم اور یہ کیا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتے ہیں امین ہونا مفت کا کے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو وہ کیا ہوتا ہے امین ہوتا ہے امین ٹھیک ہے کسی کی حفاظت کرنے والا کسی کی چیز کا تو مفت یہ بھی مجھول سے ہے اس میں مفعول کا سیغہ ہے مستشار جس سے مشورہ طلب کیا گیا ہو امین مان ابو ربر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المستشار مستشار کہ بے شک جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے بے شک جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے امانت اب وہ امین ہے اسے چاہیے کہ جس نے اس سے مشورہ لیا ہے وہ سوچ اور بچار کے بعد ایک اچھا اور بہترین مشورہ دے اس میں کیا ہے اپنے نفے کو نہ دیکھے اور اس کے پاس جو اس نے کسی کو مشورہ دیا ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ کیا ہے پھر اپنے ہی پاس رکھے دوسروں کو دوسرے کے سامنے اس کے تذکرے نہ کرتا پھرے ٹھیک ہے نا کسی کی رات کی بات اگر کسی کے پاس آ جائے اس نے اگر اپنے گھریلو معاملات کے سے مشورہ لیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اب دوسروں کے سامنے نہ پھیلاتا پھرے اسی طرح ڈاکٹر ہے وہ بھی مستشار کے حکم میں آتا ہے مفتی ہے اگر یہ بات کر لی جائے کہ ہر بات ہر کسی کے سامنے کر لی جائے پھر جو دار تعلق میں بیٹھنے والے حضرات ہیں ان کے پاس ہزاروں لوگوں کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں یہ لوگوں کے سامنے افشا کرنا شروع کر دیں گے تو فتنہ ہی فتنا بن جائے گا اسی طرح جو ڈاکٹر ہے اس سے بھی کیا ہے مشورہ لیا جاتا ہے اپنی صحت کے حوالے سے اپنی ہر قسم کی بیماری کیا ہے اس کو بتائی جاتی ہے اسی طرح مربی ہے تربیت کرنے والا ہے جو اس کو اپنے حوالے سے مکمل تفصیلات بتائی جاتی ہیں روحانی اور باطنی گناہوں کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ تو غیر کوئی بھی ہے جس سے مشورہ لیا گیا ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ کیا ہے امین ہے اب وہ اس کی رائے کو بھی کیا ہے چھپائے گا اور امانت دار اس طور پر بھی ہے کہ اگر جو اس کو مشورہ دے گا تو اس میں کام چوری سے کام نہیں لے گا اس میں کیا ہے ڈنڈی نہیں مارے گا اس میں اپنا نفع نہیں دیکھے گا کہ میرا نفع کیا ہے بلکہ سامنے والے کو دیکھے گا کہ اس کے لیے کیا ہے اور کیا بہتر ہے اصل بات کیا ہے اس حدیث کا شارع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے الحیثم اور انہوں نے آ کر کہا کہ غلام کا کیا ہے مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی خادم عطا کر دیا جائے کہ جو میری خدمت وغیرہ کرے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس کوئی ہے نہیں جب کوئی قیدی وغیرہ آ جائیں گے تو پھر آ جانا پھر میں تمہ کیا کر دوں گا دے دوں گا تو جب اس طرح کوئی قیدی اور غلام وغیرہ آئے تو ابو الحسن تشریف لائے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلام ہیں ان میں سے جو تمہیں اچھا لگے لے جاؤ ابو الحسن نے کہا کہ جو آپ پسند فرمائے جو آپ پسند فرمائے تو اس پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو نل مستارمن جس سے کیا ہے مشورہ طلب کیا جائے وہ کیا ہے امین ہوتا ہے لہٰذا اب جب تم نے اپنی رائے میرے, میرے حوالے کر دی ہے اب میں جو فیصلہ کروں گا وہ ایسا اچھا ہی فیصلہ کروں گا جو کہ ایک امین کو کرنا چاہیے اور ایک غلام کے بارے میں کہا کہ یہ ہے یہ لے جاؤ میرے خیال سے یہ زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ یہ نماز کا پابند ہے ٹھیک ہے جی نل مستارمن جس سے مشورہ لیا جاتا ہو وہ کیا ہوتا ہے امین ہوتا ہے جس کے جب بھی جس کسی سے کسی بھی حوالے سے مشورہ کیا جائے سوچ اور وچار کے بعد سننے والے اور کہنے والے اور پوچھنے والے کے مطابق اور اس کی بہتری کے لیے جو مشورہ دیا جائے وہ دیا جائے اور جس حوالے سے اس نے مشورہ لیا ہے اس کے حوالے سے کبھی بھی کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے ہاں البتہ اگر کوئی اس طرح کے فص و فجور یا برے کام کا مشورہ لیا جا رہا ہے کسی کے قتل کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے کسی کے جناب کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے یا کسی کا مال مالک مال کیا ہے ضبط کرنے کے لیے مشورہ لیا جا رہا ہے اب نہ ہی تو ان کو مشورہ دے اور ہاں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ کم از کم ضروری تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا اتنا حق بنتا ہے کہ جس کے بارے میں برا ارادہ کیا جا رہا ہے قتل کا بنا کا اس کے مال کے ضبط کا تو اس کو اطلاع بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ نقصان اور ضرور سے بچ جائے ان المستشارم تمنن انا عرو پشبہ بال فیل المست اس میں خبریب سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی بتائیے کوئی مشبہ بل فیل ہے المستا شارا اس ہے مشکل نہیں ہے حدیث نمبر ستاسی انسان جب احادیث کو پڑھتا ہے تو رش کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ السلام کے کلمات ایسے جامع کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اور عقل کی انتہا ہو جاتی ہے کہ چودہ سو سال پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ایسے لگتا ہے جیسے بالکل آج اور اسی وقت کے دور میں یوں ہی نازل ہوئے ہوں اور اسی وقت رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو خیر ان نلولا دا مب خالا تم بنا تم مب مبخل کی جگہ ٹھیک ہے جی سبب پخل سے ہے مب خالا کرنا مبخل کسی چیز کو جی؟ کہ اپنے پاس ہی ہو لیکن اس کے باوجود کیا ہے کسی کو دوسرے کو اس سے روکنا اپنی ضرورت سے بھی زائد ہو اس کے باوجود کیا ہے دوسرے سے اس کو روک لینا یہ ہے بھوج دلی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مجھ بنا بھوج دل, دل کی جگہ مبخلہ بخل کی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مجب وب خلطنت اولاد اگرچہ ولد کا تذکرہ ہے لڑکے, لڑکے کا تذکرہ ہے لیکن اس میں بچی بھی شامل ہے بیٹے کا تذکرہ ہے لیکن بیٹی بھی شامل ہے ان نل وے بیٹا مب مج بنا بخل اور بوز دلی کا سبب ہوتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے شک اولاد بھج دلی اور بخل کا سبب ہوتی ہے اس کا کیا مطلب کہ اولاد بالتن بخل کا سبب مجبن کا سبب ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر آزاد ہو اس کی گھر والے نہ ہوں اس کے بچے نہ ہوں اس کی اولاد نہ ہو تو وہ اپنے مال میں اتنا بخل نہیں کرتا بلکہ اس کا ہاتھ کھلا رہتا ہے وہ ایسے ہی کیا ہے استعمال کرتا رہتا ہے جو بھی چیز ضرورت کی ہو کسی کو بھی دے رہتا ہے لیکن اگر اس کی اولاد ہو ہر ہر چیز کو سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ کیا ہے میری اولاد کے کام آئے گی چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو آپ لوگوں کے چیز کا زیادہ اندازہ ہوگا کہ مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے ہر چیز سنبھال سنبھال کے رکھتی ہیں اسی طرح جو والد ہوتا ہے وہ بھی اپنی زمین جائیداد مال اور ذ بناتے رہتا ہے صرف اس لیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بچے میرے بیٹے میری بیٹیاں خوشی کی زندگی گزار سکیں کسی دوسرے کے محتاج نہ ہوں اور دنیا کے اندر وہ رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر وہ بخیل بن جاتے ہیں اپنے ایمال کے بخول کرنے لگ جاتے ہیں صرف کس لیے اپنی اولاد کے لیے اور اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے وہ بخیل بن جاتے ہیں اور مجماعتن بزدل بھی بن جاتے ہیں اس طور پر بہت دفعہ انسان ہر جگہ میں بہادری نہیں کر سکتا اس کو اپنے بچوں کی اس کو اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کی عزت کا خیال ہوتا ہے ہر جگہ پر جھگڑا نہیں کر سکتا ہر جگہ پر فساد نہیں کر سکتا ہر جگہ پر ہر کسی کے اعتراض ہر کسی کی گالی کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ اس کو اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں اور بچیوں کی, کی کیا ہے فکر ہوتی ہے ان کی عزت کی فکر ہوتی ہے اس وجہ سے وہ بزدل بھی بن جاتا ہے ہر جگہ پر بہادری سے کام بھی نہیں لے سکتا تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نل ودہ مب کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ کیا ہے بخل کا سبب ہوتی ہے اور کا سبب ہوتی ہے اور یہ بات سمجھ کے نہیں ان نل ولادہ مج بنا اب بخل اگر کیا ہے بک اللہ کے اندر ہے اسی طرح جو حقوق العباد ہیں پھر تو کیا ہے زیادتی ہے ظلم ہے وہ بخل جائز نہیں ہوگا لہذا اگر ویسے جو اپنے ہی مال ہے اور اس پر کوئی زکات وغیرہ جو اس نے ادا, ادا کر دی ہے اس کے علاوہ اگر مال میں بخل کرتا ہے زیادہ اپنی جان پر بھی قرض نہیں کرتا ایسی کنجو سے تو ٹھیک ہے کنجوے کرتا رہے تو کچھ بھی نہیں کہتی بھلے وہ بخل کرتا رہے لیکن اگر حقوق اللہ ہے حق الحق ہے زکات ادا نہیں کی تو یہ بخل جائز نہیں ہوگا کسی کا کسی اس پر قرض ہے وہ قرض ادا نہیں کرتا بخل کرتا ہے اس میں یہ بھی ناجائز ہے اسی طرح جبن جو ہے بج دلی اگر تو لازم ہے مثلا کسی بھی طریقے سے جہاد ہے ٹھیک ہے جی جہاد کا اگر حکم آ جاتا ہے نفیر عام ہو جاتا ہے اعلان ہو جاتا ہے جہاد کا لیکن اس کے باوجود وہ جہاد میں نہیں جاتا بج دلی دکھاتا ہے اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا یہ بج ناجائز ہوگی وغیرہ وغیرہ ان نل ولادم مجھے جی ان عروف مشبہ بال فیل السمے انا بب خلا خبر اول انا کی اور مج بنا تن خبریں ثانی انوف مشبہ بال فیل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر تملہ اس میں ہوا ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے الولادہ اس میں ان ہے اور بب خلاطن خبر اول ہے مج بنا تن ہے حدیث نمبر اٹھاسی قطمانی کمال اللہ اکبر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو بولتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کمانینا اطمینان ہے کمانینا اطمینان انسان کا دل کیا ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے وہ ظاہر، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ کیا ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے جب اس نے کیا بولا ہو سچ بولا ہو سچی بات کی ہو ان نلکیز بری بتن جھوٹ کو کہتے ہیں ریبا کے کئی سارے معنی آتے ہیں جیسے اس کام کا عام جو معنی ہوتا ہے وہ شک والا معنی ہوتا ہے ریبا کا معنی کیا ہوتے ہیں معنی ٹھیک ہے لیکن اس کے معنی تحمت کے بھی آتے ہیں بے چین ہو جانا ٹھیک ہے مسترب ہونا یہ بھی اس کے معنی ہیں تو ان نلکیزن اور یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہی وہ والا ہے بے چین کر دینا بے چینی میں مبتلا کر دینا بے چین کرنا ریبا تو کیا فرمایا ان نصب کا بے تنشک سچائی باعث اطمینان ہے ان نصب بے شک سچائی تو اطمینان والی ہے اطمینان ہے اطمینان کا, کا باعث ہے ان نل قزبا اور بے شک ری بطنقر کا باعث ہے ان نل بے شک جھوٹ ری بطن بے قراری کا باعث ہے کہ جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو بے قرار سا رہتا ہے اس لیے میں بتاتا ہوں ترجمے کو دیکھیے ان نصر قطمانی بے شک سچائی اطمینان کا باعث ہے ان نلکس با اور بے شک جھوٹ، ریبتن بے قراری کا باعث ہے یہ ہو گیا ترجمہ اب آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر اندازہ لگایا ہوگا اور عام طور پر ہر انسان کس بات کا تجربہ ہوتا ہے ان نفس کا جب بھی انسان سچ بات کہہ دیتا ہے سچی بات بول دیتا ہے تو وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا لیکن جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے وہ تو میں سچ سچ کہہ دیا ہے جو بات کی ہے وہ تو میں نے سچ سچ کہہ دی ہے گھر نے کسی حوالے سے کیوں بات پوچھی ہے اور اس کے بارے میں جو میں ان کو خبر دی ہے وہ میں نے سچی سچی خبر دے دی ہے کسی استاد نے کوئی اچھی بات کسی حوالے سے کوئی بات پوچھی ہے میں نے سچی بات کہہ دی ہے اب مطمئن ہے کہ کوئی فکر نہیں ہوا ان نل کے غریب لیکن جو جھوٹ ہے یہ کیا ہے بےقراری کا باعث انسان جب بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد اس کو بےقراری ہی رہتی ہے کہ کہیں سے میرے گھر والوں کو کہیں سے میرے اساتذہ کو میرے بارے میں سچی کہانی نہ پتہ جائے سچی بات نہ پتہ چل جائے تو ہر وقت کیا ہے ایسے بے چین اور مسترب رہے گا تو ان نل کے غریبات جب کبھی بھی جھوٹ بولتا ہے انسان इसलिए ہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا اس جھوٹ نہیں بولنا انسان کو مطمئن ہی رہنا چاہیے اور سچ ہی بولنا چاہیے سچ میں ہی نجات ہے ان نصب کا سچائی جو ہے اطمینان کا باعث غریبہ اور جھوٹ جو ہے وہ بے قراری کا باعث ہے ان حروف مشبہ بال فیل اصل کا اس میں خبر اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا میں خبریاں ہو کر اطفا ان القیز بری بھا وہی ہے روب مشبہ بال فی الحال خبریں خبر سے مل کر جملے اس میں ہو کر معطوف اور ماتوف علیہ مل کر آگے بھی دیکھ لیجیے حدیث نمبر ایٹی نائن ان اللہ تعالیٰ جو حضرت عبداللہ اب نے مسود اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ب الجمال جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں الجمال خوبصورتی و محبت کرنا پسند کرنا ان اللہ تعالی جمیل اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں یوحب الجمال اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے اس حدیث کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس انسان کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس انسان کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر ایک آدمی اچھے کپڑے پہنے اچھا لباس پہنے اور اسی طرح اپنے جو جوتے ہیں تازار وغیرہ ہیں وہ اچھا استعمال کرے تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے یہ بھی تکبر کہلائے گا تو نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ, جمیل جو حب الجمال اللہ تعالی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو ہی خوبصورت فرماتے ہیں. انسان کا خوبصورت رہنا اور اپنا جیسا کم از کم وہی رہے بس زیادہ اس سے خوبصورت بننے کی بھی کوشش نہ کی جائے اور یہ ہے کہ بالکل ہی دنیا و کا پتہ ہی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تو دونوں ہم جو لوگ ہیں بہت زیادہ افراد اور تفریح کا شکار ہو جاتے ہیں ہر ایک چیز میں ہر ایک معاملے کے اگر دیکھا جائے تو ہمارے لوگ افراد اور تفریح یعنی کمی اور زیادتی میں کہیں پر تو ایسا ہوگا کہ بالکل جو اللہ تعالی نے جو حسن عطا کیا ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا مہینوں مہینوں کوئی غسل بھی نہیں کرے گا کوئی کپڑے بھی نہیں بدلے گا اور کہیں پر تو ایسا ہے کہ جو اللہ تعالی نے جیسا رکھا ہے اس سے بھی کہیں اوپر بننے کی کوشش کریں گے تو دونوں چیزیں غلط ہیں بلکہ جیسے اللہ تعالی نے بنایا ہے بس ویسے رہیں خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ خوبصورت بن جائیں بس یہ ہے کہ کم از کم صاف ستھرے رہیں کپڑا اچھا پہنے صاف پہنے ضروری نہیں ہے کہ ہر روز نیا سوٹ لیکن یہ کہ کم از کم ہو صاف جوتا آپ اچھا استعمال کریں تکبر نہ کریں اپنے ہی مال ہیں اپنا ہی مال استعمال کریں اس میں تکبر نہ کریں اس طور پر ریاکاری نہ ہو کہ میں کسی کو دکھلا رہا ہوں کہ میرا گھر میرا لباس میری گاڑی دوسروں سے اچھی ہے دوسروں کی کام ہے لہٰذا میں بہت بڑا ہوں اگر یہ کریں گے تو یہ تکبر ہو کر ناجائز ہو جائے گا لیکن اپنی ضرورت کے استعمال کے لیے آپ کا گھر بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے, بہت خوب آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے بہت خوب بہت اچھی بات آپ اچھے پہنتے ہیں آپ اچھے جوتے استعمال کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اپنے بندے پر دے کر خوش ہوتے ہیں لیکن منع کیا ہے تکبر منع ہے اگر یہاں پر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا نہ جائز ہو جائے گا لیکن آپ اچھا رہن سہن استعمال کرتے ہیں اچھا کھاتے پیتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں اچھی سواری استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس میں کیا برائی ہے اسی کے لیے تو فرما کہ ان اللہ تعالی جمیل تو حب الجمال دیے نہیں بنو ٹھیک ہے نا کوئی کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑے بھی پریس کر کے نہیں پہنتے ہیں. اس میں تکبر ہے ارے بھائی کہاں کا تکبر آ اس میں تکبر تو یہ ہے کہ جو آپ کے من میں ہے آپ اپنا من ٹھیک کریں ٹھیک ہے تعالیٰ جمی یحب الجمال اللہ تبارک و تعالی کیا ہے خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں تو یہی تو صحابی کا سوال تھا اب اگر ایک شخص بھی جو ہے وہ اچھا لباس پہنتا ہے اچھے جوتے پہنتا ہے اس کا گھر اچھا ہے اور اس میں ہر طرح کی آسانی ہے اس نے اپنے گھر میں اپنے لیے جتنی اتنی بھی آسانی ہے اس نے اپنے لیے کیا ہے مہیا کی ہوئی ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے کسی کا مال اس نے ضبط نہیں کیا اس نے حلال مال اپنا لگایا ہوا تو تو جائز ہے بالکل اچھی بات ہے لیکن اگر کسی اور کا مال کیا ہے گونڈا گردی سے لایا ہے یا یہ کہ جاتی کی ہے یا یہ کہ سود کا مال ہے وہ تو الگ سی بات ہے کہ ان صورتوں میں کیا ہو جائے گا نا جائز ہو جائے گا ظاہری اور باطنی خوبصورتی مراد ہے ٹھیک ہے ظاہری اور باطنی خوبصورتی ہر چیز کی ظاہری بھی خوبصورتی ہو اور باطنی بھی خوبصورتی ہو اچھے اخلاق. اخلاق اخلاق نہیں ہوتا اخلاق یہ بھی آپ ہم لوگ سن لیجیے تو بہت, بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے اس دن بھی کہا کہ کیا کہتے ہیں لوگ اخلاق بہت, اخلاق بہت اچھے ہیں اخلاق نہیں ہوتا اخلاق ہوتا ہے حمزہ کے فتحہ کے ساتھ اخلاق یہ ہے. اخلاق باب افعال کا مظہر ہے اس کے معنی اور ہیں اخلاق یہ اخلاق ہے ٹھیک جی فعل فعل ہے اس میں جملہ فیلیا خبریاں ہو کر خان ذلحال کے لیے حال اور ضلحال مل کر یہ بن جائیں گے اس میں خبر اول یوحب فیل اس میں ضمیر فائد الجمال مفول بھی فیل فعل, فعل مفول بھی خبر ثانی انہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبری راہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کی ترکیب پہلے بھی گزری ہے جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی کہیں پر بھی آ جائے گا لفظ اللہ ہمیشہ ضلحال ہوگا تو اس کا حال ہوا کرے گا بات سمجھ کے نہیں تو انہ تعالی اللہ سلم ترکیب میں تو یہاں پر اس میں انہ ہے لیکن کیونکہ یہ اپنے حال سے مل کر اس میں انہ بنے گا لفظ اللہ جلحال تعلیٰ جملہ حال حال زلحال مل کر اسم انہ اور جمیلن خبر اول یحب الجمال یحب فعل اسم زمیر فائل حل زمالہ مفہول بھی فعل فائل اپنے مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ثالث انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اللہ پر چلیں نوے پوری کر لیتے ہیں حدیث نمبر نوے نائنٹی ان ہو رہی رتن اللہ تعالیٰ فطرہ شیرہ کہتے ہیں ہلکا پن ارس یہ سارے معنی شررا کے آتے ہیں شیر ٹھیک ہے ذرا بہ یزرب سے استعمال ہوتے یا شروع مصدر ہے شرتن تیزی سرعت چستی یہ معنی آتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے تیزی مراد اور آگے لفظ ہے فتر جس کے معنی ہے سستی جنہیں یوں سمجھے کہ شرر کے بالکل مد مقابل ہے یہ ٹھیک ہے جس کی زد ہے فترہ سستی کمزوری اور اسی وجہ سے جو انبیاء آلے کے مسلطلام کا جو نزول ہوتا ہے ایک نبی جیسے آیا پھر اس کے بعد اس کی یعنی وہ نبی دنیا سے چلا گیا ابھی تک دوسرا کوئی نبی مبوس نہیں ہوا پھر کافی عرصے بعد دوسرا نبی دنیا میں بھیجا گیا اس ان دو نبیوں کے درمیان کا جو زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں دنیا میں کوئی نبی نہ رہا ہو اس زمانے کو زمانۂ فطرہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس میں یعنی تقاصل اور سستی پائی جا یعنی کمزوری تھی کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا فطرہ اس کو بھی فترہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وقفہ ہوتا ہے مہلت ہوتی ہے جیسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے یس علیہ السلام کے بات کے بہت دفعہ آپ, آپ اردو تعبیرات کے اندر پڑھیں گے کہ یہ فطرت کے زمانے کی بات ہے فترت کے زمانے کی بات ہے کیا مطلب فترت کے زمانے کی بات ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست سے قبل کی بات ہے ٹھیک ہے نا تو دو ندیوں کے درمیان کے وقفے کو بھی فطرت کا زمانہ اسی لیے کہتا تھا لہذا حدیث کا ترجمہ یوں بنے گا ان نل کل شعیت بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے فتحتن اور ہر تیزی کے لیے کیا ہے سستی ہے ان نلکل شعی ان ہر چیز کے لیے تیزی ہے ولیک الشرتن فتحتن اور ہر تیزی کے لیے کیا ہے فتح سستی ہے مطلب کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دن بڑا جوش چڑھتا ہے مسلمان کو کسی کو بھی مومن کو آپ لوگوں کو بھی چڑھتا ہوگا کہ ماشاءاللہ اللہ تحجت بھی پڑھ لیے فرض نماز بھی فجر کی پڑھ لی اشراک بھی پڑھ لیے چاش کی نماز بھی پڑھ لی زہر کی نماز بھی پڑھ لی اس سے قبل ماں باپ ساری سنت مبدہ غیر موقع ساری پڑھ لی اثر بھی پڑھ لی مغرب بھی پڑھ لی عشاء بھی پڑھ لی اس کے بعد جو ہے کافی دیر سے بڑے ذکر کے بعد سو گئے یہ دن تو یوں ہو گیا مکمل لیکن اگلے دن کیا ہے فجر کی نماز میں بھی سوتے رہے اور پھر کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ زہر میں بھی سوتے رہے اور پھر نہ آصر تو نہ مغرب تو نہ عشاء تو ایک دن تو کیا ہو گئے بڑے ہی پہزگار متقی بن گئے بڑی تیزی دکھا دی لیکن ایک دم سے کیا ہے درام سے سست پڑ گئے کچھ بھی نہیں کر پائے تو یہ مطلب ہے کہ ہر چیز کے لیے تیزی ہوتی ہے اور ہر تیزی کے لیے کیا ہے سستی ہے تو اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ کیا کرے میاں روی اختیار کرے کیا کرے میاں روی اختیار کرے نہیں تو اتنا تیز رہے کہ ایک دن تو عبادات کر رہے دوسرے دن سست پڑ جائے اور نہ ऐसा ایسا ہو کہ بالکل عبادات کرے ہی نہ بلکہ کیا ہونا چاہیے میانہ روی ہونا چاہیے ایک طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے حدیث احب کہ سب سے پسندیدہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا, کیا ہیں جو ہمیشہ ہو جن میں کیا ہو تسلسل ہو انقلا اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو اس لیے اپنی زندگی کا معمول جو ہونا چاہیے انسان کا وہ کیا ہونا چاہیے ایسے اعمال ہوں اپنی ضروریات زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہر روز کے اعتبار سے وہ کر سکے ٹھیک ہے نا تو اس طرح ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن تو کیا ہے بہت زیادہ ہی عبادات کر لی جائیں اور دوسرے دن کیا ہے بچے وہ عبادت کرنے ہی نہ دیں تو اس لیے کیا ہے اتنی ہی عبادت کی جائے کہ جس میں بچوں کو بھی وقت دے دیا جائے اور عبادت کو وقت بھی دیا جائے تو ان نل کلین شیر رتن ہر چیز کے کی لیے کیا ہے تیزی ہے کل راتن، راتن، تو ہر تیزی کے لیے پھر کیا ہے سستی ہے تو اسی لیے یہ کہا کہ تاکہ پھر سستی بھی نہ آئے تاکہ تیزی بھی نہ ہو جب تیزی ہی نہیں ہوگی تو سستی نہیں آئے گی اس قدر تیز بھی نہیں دکھانی چاہیے کہ جس کے بس سستی ہے تو میاں روی کیا ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے بڑی سال بڑی آسان زندگی گزرتی ہے جب انسان میاں روی کے مطابق زندگی گزارتا ہے ہر اعتبار سے میاں روی نہ ہی تو اخراجات اتنے زیادہ ہوں اور نہ ہی اتنے کم ہوں نہ ہی انسان کی زندگی کے اندر کیا ہے اتنے زیادہ یعنی شرور ہوں کہ بس وہ نیکی کا کوئی کام نہ کر سکے اور نہ ہی بالکل اتنا ہی نیک بن جائے کہ بس سوفی ہی بن جائے نہ اس کو گھر کا پتہ ہو نہ اس کو کیا ہے ارد گرد کا پتہ ہو نہ پڑوسیوں کا پتہ ہو نہ رشتہ داروں کا پتہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے حق اللہ بھی ضرور ہے لیکن حق حقلاق بھی ضرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل فطرہ شعین لام جار کل مذاق مضاف شیئین مظاف مذاق مضافل, مضاف مضافل مل کر مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گا سبتا ثابت ان کے باقی آپ تفصیل جانتے ہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مستقر خبر مقدم شر اس میں ان مؤخر محر ٹھیک ہے ان نہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علی علیہ پہ آتفا لکل شرطن فطرۃ لکلی شرطن ظرف مستقر خبر مقدم ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی لکل شرتن جرف مستقر خبر مقدم فترتن مبتدا مؤخر خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیا خبریاں ہو کر محتوف اور محتوف مل کر جملہ معطوف ان لک الشین شر رتن انا حروف مشبہ بال کر لکل شہین زرف مستقر خبر مقدم شر مؤخر اس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریں ہو کر ماتوف علے بہ ہر فاطفہ لکول شر مستقر خبر مقدم دام جار کلے مذاف شرت مضاف مزاف کرجر چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سب ان کے مؤخر مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ میاں ہو کر ماتوف محتوف پر محتوفہ لے مل کر جملہ معطوفہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام سننے والوں کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا میں اور اللہ تبارک وطالعہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے سب کو شرور پھر آفات مصبتوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تب تکارک تعالیٰ محفوظ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میں حامی و ناصر ہوں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں ہم بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے السلام علیکم و اللہ